والسلام علیکم یا نبی اللہ وعلیٰ کا و اصحاب یا نور اللہ جو کہ ہر گھر کی ضرورت کہیں تو بے جان نہ ہوگا وہ سارے وظائف پرانے مجید فرقان حمید کی صورتوں کے فضائل گھریلو نسخے اس کے علاوہ اور بہت سارے مدنی پھول جس کتاب میں شامل ہیں مدنی پنسورا اس میں پہلا باب فیضان بسم اللہ شریف کے نام سے امیر سنت دامت برکاتہم برکات نے ترتیب دیا ہے اس کی ابتداء میں درود پاک کی فضیلت کی روایت کچھ یوں نقل کی گئی ہے اللہ وجل کے محبوب دانۂ غیوب منزا عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مشک بار ہے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 الحمدللہ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے سلسلہ ہے انشاءاللہ عزوجل مختلف مقامات سے مختلف ممالک سے آپ اسلامی بھائی کال کر کے اپنے خواب ریکارڈ کرواتے ہیں ان میں سے کچھ کو سلسلے کا حصہ بنایا جاتا ہے آج بھی انشاء اللہ آپ کے خوابوں کی تعبیر بیان کرنے کی کوشش کروں گا اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس سلسلے میں شامل رہیے کہ جتنی نیتیں زیادہ اچھی ہوں گی اتنا ہی انشاءاللہ عزوجل اللہ سوا بھی ملے گا اور مسلمان کسی بھی حال میں ہو کسی بھی مقام پر ہو کسی بھی کیفیت میں ہو اسے چاہیے کہ وہ وہاں پر نیکی کی دعوت پیش کرنے کا ذہن بھی رکھے اور اگر کوئی نیکی کی دعوت اس کو پیش کی جائے تو اس کو قبول کرنے کے ذہن سے حاضر رہے بالخصوص علم دین کے محافل اب بیان سن رہے ہیں درس ہو رہا ہے مدنی چینل کے مختلف جو سلسلے ہوتے ہیں اس میں جب بھی آپ شامل رہیں تو اپنی اصلاح کی نیت سے حاضر رہا کریں انشاءاللہ عزوجل اللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا یہ اس لیے میں ارض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں چونکہ موضوع ہے خوابوں کی تعبیر دلچسپ موضوع ہے ہر ایک چاہتا ہے کہ مجھے میرے خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے کچھ نہ کچھ بیان کیا جائے لیکن ایک تعداد ہو سکتا ہے کہ فقط دلچسپی کے لیے شامل رہتی ہو کہ دیکھتے ہیں کیا تعبیر بیان کی جاتی ہے کیونکہ خواب ہر طرح کے خواب ہوتے ہیں عجیب و غریب خواب بھی ہوتے ہیں اگر فقط دلچسپی کے لیے سنیں گے تو ٹھیک ہے اچھا وقت پاس ہو جائے گا لیکن علم دین حاصل کرنے کی نیت کے ساتھ شامل رہیں گے تو انشاءاللہ شاء ثواب بھی ملے گا دلچسپی تو اگر آپ محسوس کریں گے تو وہ تو ہوگی وہ تو کہیں نہیں جانے کی لیکن اچھی نیت کا ہمیں ثواب بھی مل جائے گا اور کوئی بھی سلسلہ ہو کسی بھی موضوع سے متعلق بیان ہو تو ہمیں علم دین کے حصول اور اپنی اصلاح کے جذبے کے ساتھ اس میں شامل رہنا چاہیے ہمارے بزرگان دین تو ایسے مقامات کے جہاں پر بظاہر کوئی ایسا انداز نہیں ہوا کرتا عموماً لوگ ان مقامات پر ان اوقات میں غفلت کا شکار رہتے ہیں وہاں پر بھی نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ رکھا کرتے تھے ایک مشہور روایت ہے حضرت سجید حاتم خاتم رحمت اللہ تعالی کی کہ آپ کو کسی نے دعوت پیش کی کہ آپ میرے ہاں تشریف لائیں اور برکت ہوگی آپ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشہور رہتے تھے نیک بندے تھے زمانے کے مشہور ولی تھے آپ نے اس کی دعوت کو کچھ شرائط کے ساتھ قبول فرمایا پہلی شرط تو یہ اس کے ساتھ طے فرمائی کہ میں جہاں چاہوں گا وہیں پر بیٹھوں گا دوسری شرط جو چاہوں گا وہ کھاؤں گا اور تیسری شرط یہ طے فرمائی کہ میں جو تمہیں کہوں گا صاحب خانہ کو میزبان کو وہ تم کو کرنا ہوگا اس نے تینوں شرائط کو قبول کر لیا چونکہ اس کے لئے تو یہی بہت باعث مسرت تھا کہ وقت کے ولی اللہ سبارک و تعالیٰ کے نیک بندے میرے گھر پر تشریف لا رہے ہیں حسب وعدہ جب وقت ہوا دعوت کا لوگ جمع تھے اور کثیر تعداد میں جمع تھے کہ آج ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے کی زیادت بھی نصیب ہوگی لوگ آپ کا انتظار کر رہے تھے اب جیسی تشریف لائے تو زمین پر ہی جہاں لوگوں نے اپنے جوتے وغیرہ اتارتے ہیں جو انٹرنس ہوتی ہے اب وہاں پر بیٹھ گئے تمام لوگوں کے ساتھ اب میزبان کو بھی بڑا تعجب ہوا اور ہاتھ جوڑ کر ارض گزار ہوا حضور اندر تشریف لائیے آپ نے اشاعت فرمایا کہ میری پہلی شرط یاد کرو جہاں چاہوں گا بیٹھ جاؤں گا میزبان کو خاموش ہونا پڑا کہ پہلے وہ قبول کر چکا تھا اب اس کے ذہن میں اس وقت یہ نہیں ہوگا کہ جہاں چاہوں گا وہیں بیٹھوں گا اسے مراد یہ ہوگی کہ آپ اتنی آزمین ان کی ساری فرمائیں گے اس نے سوچا ہوگا کہ اللہ والے ہیں بہت زیادہ آرام دہ بستر یا گدیلا یا بیٹھنے کے مقام کو پسند نہیں کریں گے تو چلو کچھ جو اس کے مقابلے میں کم آرام دہ ہوگی وہاں پر بیٹھ جائیں گے یہ اس کے ذہن میں نہیں ہوگا اس وقت بہرل اب تو وقت گزر چکا تھا شرائط قبول کر چکا تھا کھانے کا وقت ہوا طرح طرح کے کھانے چن دیے گئے ہر کوئی اپنے مزاج کے مطابق اپنے ذوق کے مطابق کھانوں پر ہاتھ صاف کرنے لگا حاتم عصم رحمت اللہ ہی تعالی علیہ نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک روٹی کا ٹکڑا نکال کر اسے چبانا شروع کر دیا جو بازار بہت زیادہ لذیذ بھی نہیں تھا ایسی سادہ سا روٹی کا ٹکڑا تھا اب پھر میزبان کو حیرت ہوئی تعجب ہوا ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگا حضور یہ سارے کھانے جو میں نے بنائے ہیں تو آپ کی آمد کی خوشی میں بنائے ہیں اس میں سے بھی کناول فرمائیے جیسا میزبان کا عموماً انداز ہوتا ہے ہمارے گھر پہ بھی کوئی مہمان آئے تو کوشش ہوتی ہے کہ ہر طرح کا کھانا اس کو پیش کیا جائے یہ لیجیے یہ لیجیے تھوڑا یہ بھی لیجیے آپ نے شاید فرمایا کہ میری دوسری شرط یاد کرو جی حضور یہی تھی نا کہ جو چاہوں گا وہ کھاؤں گا یہاں پر بھی اس کو خاموش رہنا پڑا کہ شرط تو طے کر چکا تھا اس وقت اس کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوگی اس وقت نے سوچا ہوگا کہ اللہ والے نیک بندے ہیں بہت مرزن غذائیں پسند نہیں کرتے ہوں گے تو میں ہر طرح کے کھانے چندوں دوں گا سادہ کھانا بھی ہوگا اس میں سے کھا لیں گے لیکن یہ اس کے ذہن میں نہیں ہوگا اس وقت بارل دعوت کا وقت ختم ہوا لوگ کھانا کھا کے فارغ ہو گئے تو آپ نے میزبان کو بلایا اور کہا کہ ایک انگیٹھی اور ایک توا لے کر آؤ وہ لے کر حاضر ہو گیا فرمایا کہ انگیٹھی میں آگ جلاؤ جلا دی گئی اس کے اوپر توا رکھ دو رکھ دیا گیا اب آگ نے توے کو گرم کرنا شروع کیا اور کچھ دیر کے بعد جب توا بالکل جل کر انگارا بن گیا تو آپ رحمت اللہ اپنے مقام سے اٹھے اور ننگے پاؤں ہی اس توے کے اوپر کھڑے ہو گئے اب سب لوگ حیرت ہو پریشانی کے عالم میں آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ کیا کہ آپ ننگے پاؤں ایک دیکھتے ہوئے توے کے اوپر کھڑے ہو گئے لیکن اللہ تبارک بطالا کہ ولی صاحب کی کرامت کا اس وقت ظہور ہوا کہ آپ کے پاؤں کو آگ نے نہیں جلایا ابھی لوگ اسی ششو پنج ہی میں تھے کہ آپ نے مخاطب فرمایا لوگوں کو کہ اے لوگ میں نے آج کے اس کھانے کے وقت میں ایک سادہ سی روٹی کا کچھ حصہ کھایا ہے اور اس طوی پہ میں کھڑا ہو کر گویا کہ اپنا حساب دے رہا ہوں اب تم لوگوں نے مجھ سے زیادہ اچھی غذا کھائی ہے ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے تو جو کچھ بنا ہوا تھا جو کچھ پکا ہوا تھا وہ کھایا تھا مجھ سے اچھی غذا کھائی ہے اور طرح طرح کی نعمتیں کھائی ہیں اب باری باری آؤ اس طو پر اپنے اس کھانے کا حساب دو یہ سننا تھا لوگ آپ دیدہ ہو گئے اور عرض کرنے لگے حضور کے یہ تو آپ کی کرامت ہے ہم جیسے گناگار تاب کہاں رکھتے ہیں ہمیں تو آگ جلا کے رکھ کر دے گی اب آپ رحمت اللہ تعالی نے وہاں پر موجود لوگوں کو نیکی کی دعوت پیش کی اور سمجھانا شروع کیا مقصد جو تھا وہ بیان کیا کہ اے لوگوں غور کرو آج کے ایک وقت کا کھانا کھا کر اس دنیا کی آگ پر کھڑے ہو کر تم اپنا حساب نہیں دے سکتے ایک نعمت تم نے کھائی نا ایک وقت کا کھانا کھایا کل بروز قیامت جب سورج سوا میل پر رہ گیا ہوگا اور یہ زمین تانبے کی بنا دی گئی ہوگی اس دہتی ہوئی زمین پر کھڑے ہو کر ساری زندگی کی نعمتوں کا حساب کیسے دو گے اس دن تمہارے اندر کون سی کرامت پیدا ہو جائے گی اس طرح آپ نے انہیں سمجھانا شروع کیا واد و نصیحت فرمائی لوگ زاروں قطار روتے رہے روتے رہے روتے, روتے رہے اور بلاخر منتشر ہو گئے میرے پیاروں میٹھے اسلام بھائیو مدنی چینل کے ناظرین یہ شکایت بیان کرنے کا مقصد ہم غور کریں ان بزرگ رحمت اللہ ہی تعالیٰ رہ کا انداز دیکھیں کہ آپ بھی دعوت کے اندر گئے لیکن آپ نے دعوت میں جا کر کیا کام کیا لوگوں کو نیکی کی دعوت دی آج ہم بھی دعوتوں میں شریک ہوتے ہیں کسی بھی محفل میں شرکت کرتے ہیں ہمارا انداز کیا ہوتا ہے ہر شخص غور کرے تو ہم اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں ملنے پر مزید غفلت کا شکار ہوتے ہیں عموما اور یہ اللہ والے نعمت کا حساب دینے کا ایسا ذہن رکھتے تھے کہ خود کو ڈراتے رہتے تھے دوسرا مولانا پھول یہ ملا کہ کیسا ہی موقع ہو کیسے ہی دلچسپی کے سامان ہوں کیسے ہی فرحد اور ایک خوشی کا سامان ہو ہمیں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی کا خوف اپنے دل میں رکھنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالی کی نعمت کے ملنے پر غفلت کا شکار نہیں ہونا چاہیے مبلک ہر جگہ مبلک ہوتا ہے وہ کسی بھی ماحول کے اندر ہو کسی بھی مقام پر ہو وہ ہر جگہ مبلغ ہوتا ہے وہ نیکی کی دعوت پیش کرتا ہے اس کا یہ منصب ہے اور ہر مسلمان اپنے منصب اور اپنے اس کے مطابق اپنی جگہ پر مبلغ ہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان بزرگان دین کی عظیم اضاؤں کے صدقے مبلق بننے کی حقیقی مخلص مبلق بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کسی بھی حال میں ہوں کسی بھی مقام پر ہوں ایک کاش کے ہمارا ذہن ہو کہ ہم وہاں پر اپنے لیے عبرت کے مدنی پھول چنے اپنی اور دوسروں کی اصلاح کی کوشش میں مشغول رہیں انشاء اللہ جب, جب یہ ذہن ہوگا تو غفلت کا شکار ہونے کے بجائے ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ سبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے کام کرنے کا جذبہ بھی ملے گا اور توفیق بھی ملے گی تو یہ خوابوں کی تعبیر کا سلسلہ بھی انہیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ دیکھنا چاہیے کہ جو کچھ بیان کیا جائے گا اس کے مطابق میں انشاءاللہ عمل کروں گا اگر کسی برائی کی طرف اشارہ کیا گیا تو سے بچنے کی کوشش کروں گا اگر کسی نعمت کے ملنے کا بتایا گیا تو انشاءاللہ شاء اس کے شکرانے میں اللہ تبارک وطالعہ کی مزید عبادت کروں گا فرما برداری کروں گا مثال کے طور پر خوابوں کی تعبیر میں بتایا جاتا ہے کہ آپ کو مال ملے گا کو خیر اور بھلائی کی شہ ملے گی تو اس وقت یہ نیت ہو سکتی ہے کہ میں انشاءاللہ شاء اس ملنے والے مال کو اللہ تبارک و تعالی کے بتائے ہوئے فرامین کے مطابق خرچ کروں گا اس کی راہ میں بھی کچھ خرچ کروں گا گورابا مساکین کی مدد کروں گا مسجد کی خدمت کروں گا دعوت اسلامی کی خدمت کروں گا دین اسلام کی ترویج و اشاعت میں اپنا حصہ ملاؤں گا اسی طرح اور بیٹے کے ملنے کی کچھ خبری ملی کہ آپ کے خواب میں اس طرح کا اشارہ ہے کہ آپ کو انشاءاللہ بیٹا ملے گا اولاد نصیب ہوگی تو میں اولاد کی نیک تربیت کروں گا اس کو مبلک بناؤں گا علم دین اس کو میں انشاءاللہ شاء سکھاؤں گا اس کی اچھی تربیت کروں گا تاکہ وہ اچھا مسلمان بن کر میرے لیے آخرت کے لیے ثواب جاریہ کا سامان بنے تو یوں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس سلسلے میں بھی شامل رہیں گے تو انشاءاللہ شاء ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا اور عمل کرنے کا موقع ملے گا آئیے اب کال کی طرف بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ پہلی کال میں کیا ہے سلو محمد السلام علیکم میرا نام کامران ہے کراچی سے میں بات کر رہا ہوں میں نے چند روز پہلے ایک خواب دیکھا جس میں میں نے اپنی بیٹی کو تین مہینے کی میری بیٹی ہے اس کی میں نے ٹانگ چوٹی ہوئی دیکھی اور میں رو رہا ہوں کتار ہو رہا ہوں میری زوجہ نے مجھے اٹھایا ہے روتے ہوئے جی میں نے یہ خواب دیکھا ہے اس کی مجھے تعبیر پوچھنی تھی وعلیکم السلام و اللہ کامران بھائی بابل المدینہ کراچی سے آپ نے کال کی لگتا ہے بہت زیادہ گھبرا گئے تھے ہوتا ہے بعض اوقات انسان کی جو کیفیت خواب میں ہوتی ہے تو وہ جب آنکھ کھلتے ہیں تو وہی کیفیت کچھ دیر کے لیے تائی رہتی ہے بعض اوقات ڈراؤن خواب دیکھ لیتے ہیں تو پسینے سے شرابور ہو جاتا انسان حالانکہ بظاہر کوئی تکلیف کا سامان نہیں ہوتا لیکن وہ خواب کا اثر جسم پر ظاہر ہوتا ہے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے جیسے آپ نے بیان کیا کہ وہ روتے ہوئے آپ کو اٹھایا گیا آپ اتنے غمزدہ اور پریشان ہو گئے تھے اللہ تبارک و تعالی آپ کی آپ کے گھر والوں کی آپ کی بچی کی خیر فرمائے آفیت عطا فرمائے آپ کے خواب میں آزمائش کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کو گھریلو طور پر کسی آزمائش کا سامنا ہو سکتا ہے لیکن یہاں گھبرانے کی حاجت نہیں کہ ابھی تو آپ بخیر ہیں الحمد للہ جب آپ کی آنکھ کھلی تو ظاہر ہے کہ آپ اگرچہ رو رہے تھے لیکن یہ جب آپ کو پتہ چلا کہ یہ خواب تھا گزر گیا تو آپ کو فرحت بھی محسوس ہوئی ہوگی اور اللہ قبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیا ہوگا کہ الحمدللہ میں تو حفاظت سے ہوں اور بچی کی جو کیفیت آپ نے دیکھی وہ خواب کی کیفیت تھی حقیقت میں ایسا نہیں تو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اللہ تبارک و رہا کہ بارگاہ میں آزمائش سے حفاظت کے لیے دعا کیجیے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے دعا بلا کو ٹال دیتی ہے دعا تضا کو بھی بدل کے رکھ دیتی ہے ایک کس نے تقدیر کی جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کے صدقے اس میں تبدیلی فرما دیتا ہے اگر بری تبدیل ہوتی ہے تو اچھی ہو جاتی ہے ایک تو دعا کریں دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کریں انشاءاللہ عزوجل اللہ صدقے کی برکت سے آنے والی آزمائی سے آپ کی حفاظت رہے گی اور ایک مدنی مشورہ آپ کو یہ بھی پیش کروں گا کہ آپ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر اختیار کر لیجئے الحمد ایسی بے شمار بہاریں ہیں کہ کسی کو تکلیف تھی آزمائش تھی بیمار تھا کوئی پریشان تھا قرض دار تھا مدنی قافلے میں سفر اختیار کیا اور وہاں جا کر اس نے دعا کی تو جب وہ گھر لوٹ کر آیا تو اس کے لوٹنے سے پہلے اس کی وہ تکلیف اور آزمائش دور ہو چکی تھی تو آپ کو بھی مدنی قافلے میں سفر کا میں ارض کر رہا ہوں آپ بابل المدینہ میں رہتے ہیں الحمد فیضان نظر مرکز قائم ہے پرانی سبزی منڈی پر آپ وہاں پر حاضر ہو جائیں بلکہ کل جمعہ رات ہے اور ہفتہ وار اجتماع بھی ہوگا اس میں شرکت کریں اجتماعی رکت انگیز دعا ہوتی ہے انشاءاللہ شاء وہاں پر بھی آپ کو دعا کرنے کا موقع ملے گا اپنا سفر کا سامان ساتھ لے کر آئیں زیادہ راہ لے کر آئیں اور اجتماع کے اختتام پر یعنی جمعہ کی صبح باب المدینہ کراچی سے ویسے تو تقریبا داود اسلامی کے جو استماعات ہوتے ہیں وہاں سے قافلے سفر کرتے ہی ہیں یہاں سے بھی کثیر اسلامی بھائی راہ خدا عز و جل کے مسافر بنتے ہیں تو ہاتھ و ہاتھ آج آپ کو تعبیر پتہ چلی کل ہی موقع ہے اس میں شرکت کریں اور وہیں سے کم از کم کم از کم تین دن کے مدن قافلے میں ضرور سفر کریں ان شاء اللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی پریشانیوں کو مشکلات کو دور فرمائے گا اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں سل حدیب اللہ تعالیٰ میرا نام نصیر احمد تاریخ جی میں مکہ مکرمہ سے بول رہا ہوں اور میرا خواب یہ ہے میرے کو اکثر میں یہ پانی نظر آتا زیادہ اور اس کے اندر خواب بھی نظر آتے ہیں کئی دفعہ تو میں سات کو مار دیتا ہوں ایک دو گو اور کئی بھاگ جاتے ہیں اور دوسرا کا بھی گندا پانی نظر آتا ہے زیادہ اکثر یہی خواب میرے کو نظر آتے نصیر احمد اکتاری سبحان اللہ مکہ مکرمہ سے آپ نے کال کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک شہر میں آپ رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہاں کی برکتیں نصیب فرمائے ہمارے لیے بھی دعا کیجئے گا اگر آپ اس وقت مدنی چینل دیکھ رہے ہیں تو میں عرض کرتا چلوں کہ آپ نے جو خواب بیان کیا ہے اس میں معاشی طور پر زبوں حالی کا شکار ہونے کا اشارہ ہے کہ آپ کو مستقبل میں مالی طور پر نقصان یا مالی طور پر کمی کا سامنا ہو سکتا ہے بہرحال اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں آپ دعا بھی کریں مکہ شریف میں آپ رہتے ہیں آپ چاہیں تو حرم میں حاضر ہو سکتے ہیں کوئی آپ کے لیے دشوار نہیں ہوگا وہاں حاضر ہو کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اگر کوئی اس طرح کے آزمائش ہے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی حفاظت فرمائے دوسرا ایک اور مشورہ بھی آپ کو پیش کروں گا کہ آپ کے لیے زمزم شریف پینا کچھ مشکل نہیں مکے میں تو مدینے میں مکے میں الحمد زمزم کے بہاریں ہیں اور زمزم شریف کی جہاں دیگر بارکات ہیں ایک برکت یہ بھی ہے حدیث پاک میں اس طرح کا مضمون ہے کہ زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مراد کو پورا فرماتا ہے یہ زمزم شریف کی برکت ہے تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ زمزم شریف پیجئے دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خیر اور برکت عطا فرمائے گا جہاں تک مال کا تعلق ہے تو یاد رکھیے کہ جب بھی مال میں نقصان ہو تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں شکر کا دامن ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر مالی نقصان کا بندے کو سامنا ہو جائے تو بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے اور طرح طرح کی بعض اوقات ما ذلّہ ما ذلّہ کل کفر تک زبان سے نکل جاتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ مسلمان کو اپنے رب عز و جل پر توکل ہونا چاہیے اور یہ ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر توکل کے بغیر مسلمان کیسا اگر کچھ نقصان ہو گیا تو یہ تو خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ہم تمہاری جانچ کریں گے آزمائش کریں گے دوسرے پارے میں آیت کریم ہے جس کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں ولا نبل ون نقب امن الخوفی ول جو و نقص من, الْخَوْفِ وَالجُوعِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ تو اس آئت کریمہ میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ تمہاری آزمائش ہوگی مطلع کیا جائے گا مختلف آزمائشوں میں اور ایک جو ہے وہ مال میں کمی کے ذریعے بھی تو یہ ایک مسلمان کے لیے امتحان گاہ ہے اس کا یہ امتحان ہوتا ہے کہ اس کے مال میں جب نقصان ہوا تو اب وہ ریسپانس پر کیا ظاہر کر رہا ہے کیا اس حال میں بھی اللہ تبارک وطالعہ کا شکر ادا کر رہا ہے یا ناشکری میں مبتلا ہو رہا ہے اور یاد رکھیے کہ مال کے نقصان پر ہم جہاں پر بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اتنا اپنے نیکیوں کے نقصان پر گناہوں کے ارتکاب پر ہمیں پریشانی نہیں ہوتی جبکہ یہ اس سے کہیں زیادہ پریشانی کی بات ہے کہ مجھ سے نیکیہ نہیں ہو رہی میں گناہوں میں مبتلا ہوں لیکن چونکہ اچھی صحبت کی کمی علم دین کی کمی آشقان رسول کی صحبت نہ ہونے کی وجہ سے عموماً میں بات کر رہا ہوں تو یہ ذہن ہوتا ہے کہ بھلے نیکیوں میں کمی ہوتی ہو تو گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں گنا ہو رہے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں بس مال ہونا چاہیے مال ہے تو بس ہم اپنے آپ کو بہت کامیاب انسان سمجھتے ہیں بچوں کو بھی یہ تربیت دی جاتی ہے کہ بیٹا تم نے کامیاب انسان بننا ہے مستقبل کو روشن کرنا ہے روشن مستقبل کیا ہوتا ہے تم نے کچھ بھی کرنا ہے پڑھنا ہے لکھنا ہے کاروبار کرنا ہے کچھ بھی کرنا ہے دنیاوی طور پر ایک اسٹرانگ پوزیشن تم نے حاصل کرنی یہ کامیابی ہے جبکہ مسلمان کی کامیابی کسی اور شہ کے اندر ہے بہرل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آفیت کی دعا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی دنیا کے بارے میں بھی خیر کی دعا کریں اس میں حرج نہیں ہے دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اللہ جل میرے لیے میری دنیا میں بھی خیر اور بھلائی آتا فرماؤ ربنا ابانا آتی دنیا حسنا وی اور حسنا یہ جو دعائیں معصور ہے ہمیں سکھایا گیا ہے تو اب خیر مال ملنے ہی میں ہو یہ ضروری نہیں کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو مال کی وجہ سے برباد ہو جاتے ہیں کئی گنا ایسے ہوتے ہیں کہ جو بندے بندہ جو ہے وہ مال کی کثرت کی وجہ سے کرتا ہے غرور تکبر دوسروں کو حقیقت جاننا کسی پر ظلم کرنا کئی ایسے گناہ ہیں کہ جن کا تعلق جو ہے وہ براہ راست کہیں نہ کہیں وہ مال کی کثرت کے ساتھ ہوتا ہے تو ہر حال میں مال میرے لیے بہتر ہو یہ ضروری نہیں ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دنیا کے معاملے میں مال کے معاملے میں خیر اور بھلائی کی دعا کرنی چاہیے یا اللہ مجھے جو بھی مال عطا فرما وہ ایسا ہو کہ میری دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہو اس میں حرج نہیں اللہ تبارک وطالعہ آپ کے لیے بھی خیر فرمائے آپ مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں. وہاں پر بھی دعا کریں انشاءاللہ اگر کچھ ایسی آزمائش ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آسانی عطا فرمائے گا اگلی پال کی طرف بڑھتے ہیں محمد ندیم تاریخ تاری. لاہور سے بات کر رہا ہوں میری بچوں کی امی کو خواب آیا دو مرتبہ کہ میں فوت ہو گیا ہوں لیکن میں بہت رہی ہیں اور میں زندہ ہو گیا ہوں بس یہ میرا خواب ہے میری خواب کی تبیر بتا دیں ندیم بھائی مرکز الاولیاء داتا صاحب کے شہر سے آپ نے کال کی بچوں کی امی کا آپ نے خواب بیان کیا تو آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے آپس کے معاملات میں کچھ گڑبڑ ہوگی بچوں کی امی کے ساتھ معاملات میں درشتی اور اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں لیکن بالآخر آخر شاء اللہ درستی ہو جائے گی تو آزمائش کا بھی اشارہ ہے اور نتیجت بہتری کا اشارہ ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے تیاری کر لینی ہے کہ پہلے تو گڑبڑی ہونی ہے نا تو چلو گڑبڑ کی تیاری کر لیں ایسا نہیں بلکہ یہ تعبیر بیان کی جاتی ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس آنے والے معاملے سے پہلے اس کی تیاری کر لیں لڑائی جھگڑے کی نہیں لڑائی سے بچنے کی تیاری تو آپ کو میرا مدنی مشورہ ہے کہ آپ اور آپ کے بچوں کی امی اگر کچھ چپکلش کے معاملات ہیں کچھ اس طرح کے معاملات ہیں تو اس پر غور کریں اور آپس میں سلح و صفائی کے ساتھ رہیں اگر بالفل کسی بات پر تنازع ہو جائے تو صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں یاد رکھیں کہ ظاہر ہے کہ آپ کو ایک ساتھ رہنا ہے لڑائی کریں گے جھگڑا کریں گے پھر بھی تو رہنا تو ساتھ ہی ہے تو کیا اچھا نہیں ہے کہ ہم درگزر سے کام لیں اور اچھے انداز پر اپنا وقت گزاریں اس کے لیے آپ کو میں ایک مدنی مشورہ بھی پیش کروں گا کہ آپ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ایک بہت ہی پیاری وی سی ڈی ہے آپ کا مذاکرہ ہے گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے بہت پیاری وی سی ڈی ہے وہ خود بھی آپ دیکھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی دکھائیں اس میں امیر اہل سنت دعوت برکات العالیہ نے ہر ایک کی اصلاح فرمائی جو بھی گھر کے اندر افراد ہوتے ہیں اور اس طرح کے مدن فل ارشاد فرمائے ہیں کہ کیا کیا معاملات لڑائی جھگڑے کا باعث ہوتے ہیں اور ان سے بچنے کا کیا کیا طریقہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے آپ اپنے بچوں کی امی کو سمجھاتے ہوں گے لیکن ہمارا سمجھانا پھر ہمارے ساتھ ہوتا ہے امیر اہل سنت دعوت برکات ہوں عالیہ جب سمجھائیں گے براہ راست بہان آپ سنیں گے براہ راست انشاءاللہ شاء اس کا اثر ہی کچھ اور ہوگا کہ بزرگوں کی زبان میں تاثیر ہوتی ہے ایک بزرگ کا واقعہ سنا تھا کہ وہ ایک شخص آپ کے پاس آیا حضور دم کر دیجئے بیماری تھی یا کوئی اس کو تنگی پریشانی جو بھی تھا تو آپ نے کچھ پڑھ کے پھونک دیا اور جو بھی اس کی حاجت تھی وہ پوری ہو گئی اب اس کے ذہن میں آیا کہ انہوں نے بھی کچھ پڑھ کے ہی پھونکا ہے تو کیوں نہ میں یہ وظیفہ معلوم کر لوں پھر آنے کی کیا آجت گھر پہ بیٹھے بیٹھے پڑھتا رہوں گا پھونکتا رہوں گا اور اپنے کام جو ہے وہ درست ہوتے رہیں گے اب اس نے ہمت کر کے ارض کی حضور آپ نے کیا پڑھ کے دم کیا تھا آپ نے بتا دیا کہ میں نے وظائف پڑھے تھے اب وہ گھر پر آ کر اسی مراد کے لیے جو بھی اس کی نیت تھی اور جو بھی وہ چاہتا تھا وہ وہ وظیفے پڑھ پک رہا پہ لیکن اثر ہی ظاہر نہیں ہو رہا صبح سے شام ہو گئی لگا ہوا ہے ایک دن دو دن تین دن گزر گئے اب وہ اثر ہی ظاہر نہیں ہو رہا بڑا پریشان کہ یہ کیا معاملہ ہے انہوں نے تو ایک ہی مرتبہ پھونک ماری اور کام ہو گیا اور میں اتنی پھونکے مار رہا ہوں اثر ہی نہیں ہو رہا حاضر ہوا اور ماجرا بیان کیا حضور یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ نے جو پڑھ کے پھونکا تھا وہ میں بھی وہی پڑ کے پھنک रहा ہوں لیکن کوئی نتیجہ ظاہر نہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وظیفہ تو تم نے سیکھ لیا لیکن میری جیسی زبان کہاں سے لاؤ گے سمجھانے کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا تہذی سے نعمت کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا تو وظیفے کی فضیلت اور اس کی برکت اپنی جگہ پر لیکن پڑھنے والے کی اور بولنے والے کی زبان کی تاثیر الگ ہوا کرتی ہے تو یوں ہی سمجھنے سمجھانے میں بھی یہ ہوتا ہے ہم بھی بہت باتیں کسی کو سمجھاتے ہیں کہتے ہیں لیکن امیر علیہ سنت دامت برکاتہم ہوں کی زبان سے جب کوئی کلمات نکلتے ہیں تو الحمدللہ للہ کیونکہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں نیک آدمی کی زبان نے تاثیر ہوتی ہے دیکھا ہے کہ آپ جو فرماتے ہیں اس کو بہت جلد لوگوں پر اثر ہوتا ہوا نظر آتا ہے اور یہ دعوت اسلامی سے وابستہ جو لاکھوں لاکھ اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ہیں جو کہ قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں یہ سب امیر اہل سنت دامد برکات حم اللہ عالیہ کی تاثیر زبان کے مدر ہی پھولوں کا نتیجہ ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکوں کی صحبت نصیب فرمائے تو میں عرض کر رہا تھا ندیم بھائی کہ آپ یہ وی سی ڈی آپ گھر پہ چلائیں سب کو دکھائیں انشاءاللہ عزوجل بہت آپ کے لیے مفید ہوگا اور اس کے ساتھ ایک اور رسالہ ہے جو کہ امیر السنت دامت برکات الحم اللہ کے بیان کا تحریری گلدستہ ہے غصے کا علاج بہت ہی پیارا رسالہ ہے اس کو پڑھیے گھر والوں کو پڑھائیے انشاءاللہ شاء آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہماری جو چپکلے جب کوئی ایسے معاملات ہوتے تھے تو اس کی بنیادی وجہ کیا تھی عموماً گھر کے اندر جو اس طرح کا ماحول بن جاتا ہے تو وہ اس کے پیچھے جہاں دیگر اسباب ہوتے ہیں غصہ ایک بہت بنیادی سبب ہے غصے میں بہت معاملات بگڑتے ہیں خراب ہوتے ہیں یہ رسالہ پڑھیے گھر والوں کو بھی پیش کیجیے ان اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے آپ کے گھر میں عافیت رہے گی اور یہ جو آپ کو بیان کیا ہے ان و جل اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے معاملات سے آپ کی حفاظت فرمائے گا امید ہے کہ آپ کوشش کریں گے داتا دربار کے ساتھ ہی مکتبت المدینہ ہے وہاں سے آپ یہ رسالہ حاصل کر سکتے ہیں وی سی ڈی بھی حاصل کر سکتے ہیں ان شاء اللہ آپ کو میسر ہو جائے گی اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں السلام علیکم میں سراج اتاری کراچی سے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک بڑی عمارت کے اندر ہوں اور میں عمارت کے بعد شادہ باغ ہے میں اس باغ کے اندر جانے کی کرتا ہوں تو میرے سامنے جو ہے نا وہ گیٹ آ جاتے پھر میں دوسری جگہ بھاگتا ہوں تو باغ کے اندر جاؤں تو پھر میں دیکھتا ہوں تو میرا آگے اچانک گیٹ آ جاتا ہے اسی طرح میں تین چار پانچ جگہوں پہ بھاگتا ہوں لیکن میں اس جگہ چلتا ہے کھلتی ہے تھوڑی سی تو مجھے کوئی ایسا لگتا ہے جیسے کوئی کہتا ہے جس کہ میں میری آنکھ لگ جاتی ہے پھر میں اسی عمارت में دی... جیسے وہ میرے آگے لوہے کا گیٹ آتا ہے تو میں کہتا ہوں تو اس کی وجہ سے وہ گیٹ کھل جاتا ہے اور میں اس بات کے اندر پہنچ جاتا ہوں اور مجھے بڑی تشتی محسوس ہوتی ہے براہ مدینہ اس کا مجھے جو ہے خواب بتا دیجیے سراج تاری باول المدینہ سے آپ نے کال کی بڑے کامیاب خواب دیکھنے والے آپ جاگنے کے بعد دوبارہ سو کر اسی خواب کو کنٹینیو بھی آپ نے دیکھ لیا بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے لوگ اچھا خواب جب نظر آ رہا ہوتا ہے تو اب وہ کسی موقع پہ جا کے اچانک آنکھ کھل گئی اب بڑی کوشش کرتے ہیں کہ چلو یار دوبارہ کنٹینیو ہو جائے سو جائیں آنکھ بند کریں نیند آ جائے لیکن نہیں ہوتا عموماً ایسا نہیں ہوتا کبھی ہو بھی جاتا ہوگا جیسا کہ ہمارے سیراج بھائی نے بیان کیا کہ ایک چیز کو حاصل کرنا چاہ رہے تھے لیکن وہ حاصل نہیں ہو رہی تھی پھر تھوڑی سی آنکھ کھلی پھر سو گئے تو وہ مدعا ان کا پورا ہو گیا بارل سیراج بھائی آپ سے مدن التجا ہے کہ آپ مزید اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری اور نیکیوں میں کوشش کیجیے کہیں آپ غور کیجیے کہ آپ کے اعمال میں کمی تو واقع نہیں ہوگی کچھ اعمال ایسے تو نہیں کہ جو آپ پہلے کیا کرتے تھے لیکن ان دنوں جن دنوں آپ نے خواب دیکھا ان دنوں ان اعمال سے آپ محروم رہ گئے تھے اپنا محاسبہ کر لیجئے انشاءاللہ عزوجل اپنا محاسبہ کریں گے تو بہت مثبت آپ تبدیلی محسوس کریں گے اور آپ مزید کوشش کریں اگر اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری کے کاموں میں کچھ نیکیاں کرنے میں پہلے آپ مشغول تھے اب نہیں ہے تو ان کو دوبارہ کنٹینیو کیجئے انشاءاللہ شاء آپ کے لیے دنیا اور آخرت کے لیے بھلائی کا سامان ہوگا کہیں ایسا نہ ہو کہ نیکیاں نہ کرنے کی وجہ سے بہت سارے فضائل سے اور بہت ساری نعمتوں سے آپ محروم کر دیے جائیں آپ نے بھی باب المدینہ سے کال کی تو آپ کو بھی میں مشورہ پیش کروں گا کہ لگے ہاتھوں کل اجتماع میں آنے کی نیت کر لیجئے انشاءاللہ شاء اللہ اجتماع کے بعد آپ کو مکتبۃ المدینہ کے بستے پر مدنی انعامات کا رسالہ بھی مل جائے گا وہ حاصل کیجئے اس کے مطابق عمل کیجئے تو انشاءاللہ شاء اللہ زوزل کرنے اور گناہوں سے بچنے کا بہت ہی آسان اور جلد تر نسخہ آپ کے ہاتھ آ جائے گا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کل کی اجتماع میں شرکت کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ اللہ تبارک وطالعہ نے چاہا تو آپ کو نیکیاں مزید کرنے کا جذبہ ضرور ملے گا اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں علی صلو اللہ تعالی علی محمد جی میں جبیر شہر بول رہا ہوں اور مجھے پچیس دن پہلے ایک خواب آیا ہے کہ میں کسی کا قتل کر دیتا ہوں اور اسے چرائے پہ دیتا ہوں اور پھر وہ مطلب مرے پہ شک بھی نہیں کر رہے ہیں پھر وہ سلسلے میں بات کر رہے ہیں کہ ہم جو سر ساخ کتے ہیں وہ لے کے آتے ہیں اور مجھے بہت خوف سا آتا ہے پھر میں نیچ سے بیدار ہو جاتا ہوں اس کے بارے میں مجھے تعبیر بتائیے افتخار علی بھائی انہوں نے عرب شریف کے کسی ملک سے کال کی تھی آپ کا خواب کچھ تشویشناک ہے ان مانو پر کے کسی بڑے گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے بڑا گناہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں گناہ سے بچنے کے لیے بکثرت دعا کیجیے بالخصوص وقتہ نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کیجیے کہ یا لاز وجل تو قادر مطلق ہے تیری ہی توفیق سے بندہ گناہوں سے بچتا ہے اور تیری ہی توفیق سے بندہ لے کرتا ہے تو مجھے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما یاد رکھیے کہ بندہ لاکھ کوشش کر لے جب تک اللہ تبارک و تعالی کی رحمت شامل حال نہ ہو تو گناہ سے بندہ بچ نہیں سکتا اور نیکی کر نہیں سکتا اور جسے نیکی کرنے کی توفیق مل جائے تو یہ اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا انعام ہے بہت بڑا انعام ہے اور گناہ میں جو مبتلا ہے اسے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نہ جانے کب میری موت کا وقت آ جائے اور اسی طرح گناہوں بھری زندگی بسر کرتے کرتے میں اگر دنیا سے چلا گیا تو میرا کیا بنے گا بہرحال یہ تو ہر مسلمان کے لیے ہے ہر مسلمان اس بات کو سمجھتا بھی ہے کہ مجھے دنیا میں نیک کام کرنے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے لیکن چونکہ ہمارے افتخار علی بھائی نے اپنا خواب بیان کیا تو افتخار بھائی بالخصوص آپ اپنے اعمال کا جائزہ لیجئے اپنی نیتوں کا جائزہ لیجئے ان دنوں جن دنوں آپ نے خواب دیکھا جو کام کرنے کا آپ ارادہ رکھتے ہیں کوئی نیا کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں کسی سے آپ کچھ لینڈ دین کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں کہیں پر آنے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں جو بھی آپ کے معاملات ہیں سب کا تنقیدی نگاہ سے جائزہ لیجئے کہیں گناہ میں مبتلا ہونے کی صورت تو نہیں پائی جا رہی ان شاء جب اپنا محاسبہ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو وہ رب کریم ضرور کرم فرمائے گا اور ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہ سے آپ کی حفاظت فرمائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی میری تمام مسلمانوں کی گناہوں سے حفاظت فرمائے ان شاء اللہ آپ کوشش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ضرور ہوگا اگلی کول کی طرف بڑھتے ہیں صلو صلو اللہ تعالی علی محمد جی شریف مجھے جب خواب آتا ہے مجھے کوئی سانپ جو ہے نا وہ پکڑ رہا ہے ہر دفعہ کوئی سانپ پکڑ رہا ہے کبھی چھوٹا ہوتا ہے کبھی بڑا ہوتا ہے پلیز میں نے آپ بتائیں ہمارے اسلامیہ نے کال کی تھی تو سانپ آپ کو پکڑتا ہے تو یہ دشمن کے نقصان پہنچانے کی علامت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے جدہ میں بھی الحمد للہ داؤد اسلامی کا مدنی ماحول ہے وہاں بھی اسلامی بھائی بدل ماحول سے وابستہ نیکی کی دعوت دینے میں مصروف عمل رہتے ہیں تو آپ کسی سے بھی رابطہ کر کے تاویزات اتاریہ کے حوالے سے معلومات حاصل کریں اور ہو سکے تو وہ تعویذ حاصل کر کے آپ پہنے جو وظیفہ بتایا جا وہ کریں انشاءاللہ شاء ہر طرح کے دشمن سے آپ کی حفاظت رہے گی اگر کسی تک رسائی آپ کے لیے ممکن نہ ہو تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ڈبلو اس ویب سائٹ کے ذریعے بھی آپ تعویز حاصل کر سکتے ہیں وہاں پر آپ جب وزٹ کریں گے تو آپ کو تاویزات کے حوالے سے ہماری سروس ملے گی ایک فارم ہوگا آپ اس فارم پر اپنا مسئلہ لکھیے یوں لکھ سکتے ہیں کہ آپ مجھے دشمن سے حفاظت کا تعویذ درکار ہے وضاحت بھی درکار ہیں وہ لکھ کر آپ انشاءاللہ روانہ کر دیں گے تو آپ کو جواب کی صورت میں تاویزات بھی مل جائیں گے اور انشاءاللہ شاء کچھ وضاحت بھی پیش کر دیے جائیں گے اس کے مطابق آپ عمل کیجیے گا اللہ تبارک وطالعہ آپ کی ہر طرح کے دشمنوں سے حفاظت رکھے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں عل آ, السلام علیکم میں محمد عارف آ, شہر کراچی بابل مدینہ سے میں عرض کر رہا ہوں. میرا خواب یہ تھا کہ میں ایک دفعہ مطلب میرے بھائی کے ساتھ ہی تھا اور مجھے جو ہے نا میرے سامنے ایک بڑا سا سانپ آ رہا تھا جو جس کو میں آ, دور دھکیل رہا تھا پھر وہ میری طرف بڑھ ہی رہا تھا میں بے خوب کو دور دکیلتا رہا اور ہستا رہا پھر مجھے اچانک ڈر سا لگنے لگا تو میرے بھائی نے کہا کہ میں اسے سنبھال لیتا ہوں اس اسی درمیان میری آنکھ کھل گئی آے بھی آپ کے خواب کی تعبیر بھی ہوئی ہے جو بھی میں نے عرض کی سام کے حوالے سے آپ بھی دشمن سے حفاظت کے حوالے سے تعویذ وغیرہ حاصل کیجیے وضاحت کیجئے اور ظاہری طور پر بھی غور و فکر کیجئے کہ کہیں کوئی ایسا شخص جس کے ساتھ آپ کی بنتی نہیں یا جو بھی ہے آپ کو آپ کا دشمن آپ سمجھتے ہیں واقعی وہ اگر دشمن ہے تو اس سے حفاظت کے آپ ظاہری اسباب بھی اختیار کریں تدابیر بھی اختیار کریں کہ بندے کو توقل کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اسباب اختیار کرنے کا بھی حکم دیا ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی صحابی حاضر ہوئے اور پوچھا کہ میں اونٹ کو باندھوں یا اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر توقل کروں تو اس طرح کا اشاد فرمایا کہ پہلے اس کو باندھو اور پھر اللہ تبارک و تعالی پر توقل بھی کرو تو اسباب اختیار کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے اور اسباب کو اختیار کرنا یہ توقل کے خلاف بھی نہیں بعض لوگ اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں ذہن رکھتے ہیں کہ یار اگر اسباب اختیار کر لیے تو پھر اللہ کی ذات پر توکل کیا ہوا توکل تو یہی ہے نا کہ بس اسباب کو چھوڑ دیا جائے اور بس اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر ہی امید رکھی جائے تو ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر توکل بھی ہونا چاہیے اور اسباب بھی اختیار کرنے چاہیے کہ نظام کائنات ہی اسی طرح سے اور یہ اسباب اللہ تبارک و تعالی ہی کی قدرت سے پیدا کیے گئے ہیں اور ہمارے لیے ہیں اب کچھ شک کہے کہ میں کچھ بھی نہ کروں اور بس گھر پر مجھے کھانا پینا مل جائے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذمے کرم پر لیا ہوا ہے میرا رسک یہ بات درست ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذمہ کرم پر رسک لیا ہے لیکن اس کے ساتھ, ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قصبۂ حلال کا بھی حکم ارشاد فرمایا ہمارے پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود قصب فرمایا تجارت فرمائی تو سرکار سے بڑا توقول کرنے والا کون ہو سکتا ہے کن کوئی نہیں ہو سکتا لیکن ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی توکل کے ساتھ ساتھ اسباج اختیار فرمائے صحابہ کرام سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت کیا کرتے تھے اور باقاعدہ حفاظت پر معمور ہوا کرتے تھے جنگوں کے واقعات بھی آپ سنتے ہوں گے پڑھتے ہوں گے کہ جنگوں کے موقع پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ایک مقام مقرر ہو جاتا اور کچھ صحابہ کرام بالخصوص آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت پر معمور ہوتے ہیں تو یہ سب کچھ کیا تھا کیا سرکار کو توکل نہیں تھا یقیناً بڑے سے بڑا توکل کرنے والا بھی آپ کے قدموں کو بھی نہیں پہنچ سکتا لیکن سرکار نے ظاہری اسباب بھی اختیار فرمائے اب کوئی شخص کہے کہ میں تو بہت بہادر ہوں زندگی اور موت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور اس کی جان کو بھی خطرہ ہو اور وہ کوئی جو ہے امور کے حوالے سے کچھ بھی اختیار نہ کرے تو اس کو بے کہا جائے گا یہ توکل کی تعریف نہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر توقع بھی ہونا چاہیے اس کی بارگاہ میں دعا بھی کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہر معاملے میں جو بھی معاملہ ہو اللہ تبارک و تعالی کے عطا کردہ اسباب کو بھی اختیار کرنا چاہیے تو ان شاء ہمارے لیے مزید بہتر ہوگا اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں علی السلام علی علیکم محمد عرفانہ جو آپ کے بارش لیتا ہوں پانی کو دیتا ہوں اور دوسری بار یہ ہے کہ میں نے دوسرا بات یہ کی کہ میں نے زیارت کیا تو آپ کے اندر سبحان اللہ کیا بات ہے عرفان بھائی آپ کی وسیط پاک رضی اللہ تعالیٰ کی آپ کو زیارت نصیب ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ مبارک کرے بزرگوں کی زیارت کرنا اولیاء کرام کی زیارت کرنا یہ باعث خیر و برکت ہوا کرتا ہے اور یہ اچھے ذہن اور اچھے قلب کی بھی علامت ہوتی ہے کہ جو بزرگوں سے محبت رکھتا ہے جو دل میں بزرگوں کی عقیدت رکھتا ہے اسی کو زیارت بھی نصیب ہوتی ہے اور بزرگوں کی زیارت ہو بزرگوں کی ظاہری ملاقات ہو ان کے بارگاہ میں حاضری ہو یہ سب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے خیر اور بھلائی کے امور ہوا کرتے ہیں اور جو آپ نے پہلا خواب بیان کیا بارش کے حوالے سے تو بارش کا دیکھنا متلقن بارش کا دیکھنا یہ بھی خیر اور بھلائی کی علامت ہوا کرتا ہے البتہ ایسی بارش دیکھنا کہ جو طوفانی شکل میں ہو یا اس بارش کے اندر کسی اور شہ کی آزم, آ, آمیزش ہو مثال کے طور پر کیڑوں کی بارش ہے اس کے اندر بچھوں کی بارش ہے سامپوں کی بارش ہے یا ایسی بارش ہے کہ جس نے نقصان پہنچا دیا ہو تو اس کی تعبیر الگ ہوا کرتی ہے البتہ متلقن بارش جو ہے یہ خیر اور بھلائی کی علامت ہوا کرتی ہے تو آپ کے دونوں خواب ہی سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو مزید برکتیں آتا فرمائے اس اچھے خواب کی شکرانے کے طور پر آپ بھی داود اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے سردار آباد سے آپ نے کال کی ہے تو الحمد وہاں بھی مدینہ ٹاؤن میں دعوت اسلامی کا مدنی مرکز فیضان مدینہ قائم ہے علی شان فیضان مدینہ قائم الحمد کل جمعرات ہے وہاں پر بھی اجتماع ہوگا شرکت کی نیت کیجئے اور مدنی قافلے میں سفر کو بھی اختیار کیجئے انشاءاللہ غوث اللہ پاک کا مزید کرم ہوگا اور جب بزرگوں کی نگاہ کرم ہوگی تو دنیا میں بھی بیڑا پار ہوگا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بلائیاں نصیب فرمائے ہمارے سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام کے قریب پہنچ چکا انشاء اللہ سوجل آئندہ بدھ کو مزید کال کے ساتھ ایک مرتبہ پھر سلسلے کا انشاء اللہ سلسلے میں حاضر ہوں گے آپ چاہیں تو اپنی کال جو ہے وہ ریکارڈ کروا سکتے ہیں یہ نمبر آپ ابھی اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے اس نمبر پر ابھی سلسلہ جیسے ختم ہوتا ہے تو آپ کال کر کے اپنا خواب جو ہے وہ بیان کر دیجئے ان شاء اللہ ممکنہ صورت میں آپ کے خواب کو اپنے سلسلے کا حصہ بنانے کی کوشش ہوگی یاد رکھیے کہ جب بھی خواب بیان کریں تو مکمل خواب بیان کریں اور اپنے حالات بھی کچھ نہ کچھ ضرور بیان کیا کریں مثال کے طور پر جن دنوں آپ نے خواب دیکھا ان دنوں آپ کی طبعی کیفیت کیا تھی آپ بیمار تھے صحت مند تھے نارمل تھے کیا آپ کی کیفیت تھی آپ کے مالی حالات کیا تھے کیونکہ بہت سارے تعبیروں کے اندر مقروض غیر مقروض حاجت مند غیر حاضر من ہونے کے حوالے سے بہت زیادہ تعلق ہوتا ہے تو آپ کے مالی حالات کیا تھے آپ کیا کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں نوکری کرتے ہیں اچھا نوکری کرتے ہیں تو آپ کی نیچر آف جاب کیا ہے کس طرح کی آپ نوکری کرتے ہیں آپ کی ہابیز کیا ہیں آپ کے کی رجحانات کیا ہیں آپ کن کاموں میں اپنا زیادہ تر وقت صرف کرتے ہیں یہ بھی بیان کیا کریں شادی شدہ ہیں تو بھی بیان کر دیں کہ آپ شادی شدہ ہیں اگر اللہ تبارک و تعالی نے اولاد کی دولت سے آپ کو نوازا ہے تو یہ بھی بیان کر دیں کہ اتنے بچے ہیں اسی طرح خواب مکمل بیان کریں اپنی طرف سے اس میں کمی بیشی میں کچھ بھی نہ کریں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ سمجھتا ہے کہ یہ شے جو ہے نا یہ میرے لیے نقصان دے محسوس ہو رہی ہے لیکن اسی کی وجہ سے اس کے اچھی تعبیر ہو جاتے. یہ ہمیں پتا نہیں ہوتا تو کبھی بھی خواب بیان کرنے میں جو ہے وہ کمی بیشی نہیں کرنی چاہیے جو آپ نے دیکھا وہ آپ بیان کر دیجئے اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر توقل ہونا چاہیے اور اس نیت سے بیان کیجئے کہ انشاءاللہ شاء جو مجھے تعبیر بیان کی گئی اس کے مطابق میں عمل کروں گا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بندے کے لیے ایک نعمت ہے نقصان کے اشارے کا خواب بھی ان معنوں پر نعمت ہوتا ہے کہ بندے کو پہلے سے ہی انڈیکیٹ کر دیا گیا اب وہ اپنے حفاظتی تدابیر اختیار کر سکتا ہے گنا کی طرف اشارہ ہو گیا تو نیک بننے کی کوشش کرے گا اچھا خواب نعمت ہی نعمت ہے کہ اس سے بندے کو فرحد محسوس ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا اشارہ ہوتا ہے تو جب بھی خواب بیان کریں مکمل بیان کریں حالات کو جو ہے اس سے متعلق وہ آپ بیان کریں اگر جس کو آپ کال ریکارڈ کروا رہے ہیں وہ کچھ سوال کرتے ہیں تو اس کا جواب بھی بیان کریں کہاں سے کال کر رہے ہیں یہ بھی بیان کرنا چاہیے ان شاء اللہ آپ کے خواب کی تعبیر جو وہ بیان کی جا سکے گی کچھ اعلانات بھی سماعت فرما لیجیے یہی سلسلہ جو آج آپ نے مرادہ کے یہ براہ راستہ تھا نشر مقرر کے طور پر یہی سلسلہ برو جمعہ رات گیارہ بجے نشر کیا جائے گا یہی سلسلہ برو جمعہ رات گیارہ بجے نشر مقرر کے طور پر نشر کیا جائے گا یو اور یورپ کے دیگر ممالک کے اسلامی بھائیوں کے لیے مدنی چینل کی خصوصی نشریات کا سلسلہ ہوتا ہے ان آج رات بارہ بجے یورپ کے اسلامی بھائیوں کے لیے براہ راست سلسلہ ہوگا روحانی علاج روحانی علاج سلسلہ آج رات انشاءاللہ شاء اللہ بارہ بجے براہ راست مدنی چینل پر نشر کیا جائے گا میرے یوروپ کے اور دیگر ممالک کے اسلام کے جن کے لیے یہ وقت زیادہ مناسب ہوتا ہے وہ ضرور اس سلسلے کو ملازہ کریں اسی طرح کال ریکارڈ کرنے کا جو نمبر ہے 021 پاکستان کے کالرز کے لئے زیرو ٹو ون اور بیرونے ملک سے کال ریکارڈ کروانا جو چاہتے ہیں اس اسلام میں وہ اس نمبر کی ابتدا میں ڈبل زیرو نائن اور اس کے بعد تھری فور ڈائل کر سکتے ہیں اپنے شرعی مسائل کی رہنمائی کے لیے پاکستان سے کال کرنے والے اسلام بھائی زیرو ٹو یہ ملا سکتے ہیں اور بیرون ملک سے ملانے والے 00921 کے بعد 34940443 ملائیں انشاءاللہ شاء اللہ آپ کو ہر وقت شرعی رہنمائی دستیاب ہوگی فیڈ بیک کے لیے آپ فیڈ بیک ایٹ اید مدنی چینل ڈاٹ ٹی وی پر میل کر سکتے ہیں ہمارے سلسلوں کے حوالے سے نشریات کے حوالے سے آپ تاثرات کا اظہار کرنا چاہیں یا کوئی مشورہ دینا چاہیں آپ یہاں پر رابطہ کر سکتے ہیں اور خوابوں کی تعبیر بذریعہ میل معلوم کرنے کے لیے خواب کی تعبیر ایٹ دا دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو کچھ سنا عمل کرنے کی توفیقت فرمائے نیکیا کرنے گناہوں سے بچنے کا جذبہ نصیب فرمائے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو ان شاء یہ سب کچھ سیکھنے کا اور عمل کرنے کا موقع ملے گا مدنی چینل خود بھی دیکھیں دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں ان شاء اللہ ز ہمارے معاشرے میں ایک مدنی انقلاب برپا ہو جائے گا اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم